وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ دن اد اور رات کی تاریخی کے شرط سے جبکہ وہ چھا جائے او مل شرری فن او اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شرط سے مل شرح دن ادس اور حاصل کے شرط سے جبکہ وہ حسد کرے